جش ن وقت اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی نرف اقرا نشا ہم درجوں میں جسے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں ان نواب بات کا کی منعم یقیناً خوب حکمت والا خوب جاننے والا ہے اس خرت اور درین سے مراد کو کے وہ ڈرائل ہیں جو قوم کے مقابلے میں ابراہیم رسلاط وسلام نے پیش کیے بتوں کو توڑ کے ان کے محبود باطر ہونے کا ثبوت پیش کیا بادشاہ کو لاجواب کر کے اس کی ربوبیت کے اوپر قلم پھیرتی اور سورن چاند ستارے جو تھے ان کے غروب ہو جانے کی وجہ سے ان کو واطم محبود قرار دیا یہ دلائل توحید میر والے ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہم نے ابراہیم علیہ السرام کو دی اس سے اس بات کی تعریفی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا سا نے بچپن کے زمانے سے ہی ابراہیم علیہ الراطلام کو صرف سے درجہ پر درجہ تو کی طرف اللہ و تعالی نے مائر کیا اور نر پر درا جات من اچھا ہم جس کے درجات چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہم درجات میں بلند کر دیتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کی اور اپنے آپ کو توحید کی دعوت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کے لیے وقف کیا رکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو اس امر کی وجہ سے ہم نے مل پر بڑے بڑے اقتصاد کیے دنیا میں ہی یہ انعام دیا کہ بڑھاپے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک نوازا اور کتاب اللہ ہوا تعالی نے اتاری اور یہ سلسلہ جاری رہا امام الانبیاء جناب صلی اللہ علیہ و علیہ و پر ختم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتنے انبیاء اور غسل آئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی جوریت اور ان کی اولاد میں سے تھے بابا راہو اصحا و یاخوب اور ہم نے انہیں اصلاح اور یاقوب کا ادا کیے ہم نے سب کو ہدایت دی من قبل اور نوح کو اس سے پہلے ہم نے ہدایت دی وہتی مانا وا ویوسا و موسا و حرم و اور ان کی اولاد میں سے دارود سلیما ایوب یوسف موسا اور ہارون کو بھی اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ہدایت کے راہ پر لگایا اور نبوت ادا کی اور ان کی ضروریت میں بھی ہم نے یہ نبوت والا اور ہدایت والا سلسلہ چلا لیا اور ابراہیم علیہ السلاق و سے پہلے نون السلام کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو بھی نبوت سے نوابا ابراہیم السلام کی سلام کے ذکر کے دوران سبحانہ و تعالی نے لوٹ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے کا کلین اور عیسہ نیب لوگوں میں سے تھے اسماعیل اور, اور, يطع اور, اور کو بھی ہم نے ہدایت دی وکل بلنا اور سب کو ہم نے جہان والوں پر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 تو اس کا ذکر یہاں پہ کیوں آیا ضروریت میں نہیں الگ سے ہونا چاہیے تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ بتیجے کو بھی اولاد میں شمار کر لیا جاتا ہے نبی نبیتری صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سن الحب چچا باپ کی طرح ہوتا ہے الحال مسجد کا صرف قوم خالہ ماں کے درجے پر ہے ماں کے فائن مقام چا کے فائن مقام اور خالہ ماں کے فائن مقام تو اس لیے بتیجے کو بھی اولاد میں شمار کر لیتے ہیں شامل کر لیتے ہیں جیسا کہ سورہ بارہ میں اللہ سخانہ تعالیٰ نے اسماعید علیہ السلام کو یعقوب کی اولاد کے آبا میں ذکر کیا ہے یعقوب کی اولاد یا علیہ السلام کی اولاد کے آبا نے اسماعیل کو لے کر ہے حالانکہ اسماعیل یاقوب کے بھائی ہیں علیہ السلام کی اولاد ہیں جو یاقوب کے اولاد ہیں وہ اسماعیل کی اولاد نہیں لیکن اللہ سکھا ہوا سر نے سورہ بارہ میں یا علیہ السلام کی اولاد کے آبا نے اسماعیم علیہ السلام السلام کو لے کر کیا حالانکہ وہ ان کی اولاد کے آواز نہیں بلکہ چچا ہیں یعنی اس استفار ہو جاتا ہے نسبت ہو جاتی ہے اور فرمایا وقل رن صبل اللہ ہم نے سب کو فریگر کی تمام جہانوں پر مطلب یہ ہے کہ جو جو نبی جس جس زمانے میں آیا اس زمانے میں اس نبی کو تمام جہانوں پر کوفیت حاصل تھی جہان کے تمام لوگوں پر لانے فنیت بخشی کی اور ان کے آبا میں سے مدریاتی اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے یعنی ان کے باپ پر پردادا اوپر تھا اور ان کے بیٹوں کو نیچے تا اور ان کے بھائیوں میں سے جو لوگ بھی ایماندار تھے ہم نے سب کو ہدایت پر لجا کے انہیں بزرگی ادا کر دی ذالی کا حد اللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے یہ حقیبی یہ اللہ کی ہدایت ہے یہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو میشاہ بادی ہی اپنے بدوں میں سے جسے چلتا ہے والراخو لا کام گیا معلوم اور اگر یہ شرکت کرتے تو یقیناً جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یعنی ان کے اعمال وہ سب حدث ہو جاتے ضائع ہو جاتے اٹھارہ پیداواروں کا اللہ سبحانہ ہوا تھا نے نام لیا ہے ابراہیم نے سلاد اسحاس یعقوب نو دارو سلیمان ایوب یوسف موسا ہارون دہ یاد ابایل یسون سلو اٹھارہ اور پھر آغامی بریاتی و افوام سب کو شامل کیا اور آخر نے کیا کہا ونو اشراقوی تو اگر یہ انبیاء بھی شرک کر لیتے تو ان کے آغاز ہدم ہو جاتے یعنی وہ فرض محال فرض محال اللہ خان والم نے کر دیا ہے کہ نبی یا ان کے سرافت دار ان کے آبرا ان کی اولاد ان کے بھائی ان میں سے کوئی بھی اگر شرط کر لیں تو شرط کی وجہ سے ان کے امال فتن ہو جائیں گے کھڑت ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ احب تعالیٰ نے سورج ضرور میں وہ کر کے کہا لا کہ اشرف کا لایا کپڑ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی حبند ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی وفرد بحال تنظیم کر دیجیے کہ اگر آپ شرک کریں تو آپ کے اعمال بھی ضائع یعنی نبی کے عمل شرک کرنے کی وجہ سے دایا طابط انبیاء کے بھی جریل انبیاء کا اللہ نے اٹھارہ کا نام لیا اور نبی الزمان امام المبریا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لیے ہی کہا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بل بھی حرت ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے تو باقی لوگوں کا کیا مانے یعنی شرف ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ کسی کے بندے کچھ نہیں چھوڑتی نام تو یہاں انبیاء کا لیا جا رہا ہے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے وہاں تو ادھر انبیاء کا نام ہو یا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو یہ سنانا تو اس وتیوں کو مقصود ہے نبی تو شرف کرتے نہیں نہ ان سے شرف ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ سبحان اللہ ان کو محفوظ و معمول اور معصوم رکھا ہے مقصود ازمتوں کو سنانا ہے کہ دیکھو اگر یہ بھی شرک کرتے ہو تو کیول میں دائیں ہو جاتے مطلب تم فوز رہنا کہ تم شرک نہ والنبوہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عدا کی فی اولائی تو پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو کسی بھی صورت اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں یعنی اگر یہ لوگ اس کتاب ختم اور نظوت کو نہ مانیں اس سے برآن علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اگر وہ اس نبوت کو یہ پچھلے تین مکہ نہیں مانتے تسلیم نہیں کر رہے اور اس پر ایمان لانے والے نہیں بنتے تو نہ مانے یہ کفار اور مشرے اگر نہیں مانتے تو نہ مانے تو ہم نے کتاب و سنت کو ماننے کے لیے ایسے لوگ کو قرض کیے ہوئے ہیں یعنی مہاجرین اور افسار جو نبی پر علم بڑی پر ایمان لائے اور قیامت پر آنے والے ایمان دار لوگ یہ سوتی حافظ تحرین جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں بلکہ کتاب و سنت کو مانتے ہیں ان نعمتوں کا انکار نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں اللہ جنہیں اللہ نے دی، کا تو پیروی کار کہہ دیجیے میں تم سے اس پر کسی عجر کا سوال نہیں کرتا انہان بابو کے لیے نصیحت کی ہے نصیحت کے سوا کچھ نہیں توحید اور عقائد میں ان کی راہ پر قائم رہیے ہے جن انبیاء کرام رام کا اللہ علی وجنا کا نام لیا گیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے سبھی ہدا ہو مختص اور ان کی ہدایت کی استعمال کریں ان کی ہدایت کی پیروی کریں تو ان تمام انبیاء کی متفق علیہ باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں اللہ سبحانہ و ہوا کی توحید اللہ کی علویت اللہ کی ربوبیت اور دین کے بنیادی احسان نماز روزہ ذکار و صدقات اور حج ابراہیم اور ابراہیم کی ضروریت میں جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے یہ بات پدھرے مشترک ویسے تو اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہو گزرے ہیں سب نبی ترین سلمات ہمیں مستقبل فرماتے ہیں المیا اس وقت غکیم انبیاء آ سکتے ہیں بھائی بھائی ہیں ان کا عید ایک ہی ہے ایک ہی دین کے سارے داری ہیں ہاں وقتی طور پر حالات کے پیش نظر افغان نے تھوڑی بہت تبدیلی کسی قوم کے جرم کی وجہ سے ان پر افغان سخت یا کسی قوم کے سخت حالات میں بھی اللہ تعالی کی استفاع اور لدی کی استفاع کرنے کی وجہ سے اللہ رسول کی اجاعت کرنے کی وجہ سے کے لیے کوئی خاص نرمی یہ وقتی طور پر اقدامات ایسے کرتے رہے لبتہ جو بنیادی احرام ہیں حلال و حرام کے ہوں عبادات کے ہوں یا عقائد کے وہ سارے کے سارے ایک رہے ہیں شروع سے لے کے آخر تک تو ان انبیاء کی طرح آپ بھی دشمنوں کی ادارے پر خبر کریں اور ہدایت کی پیروی کریں یہ لڑکے قریب علیہ وسلم کو تلفیل کی جا رہی ہے تاکہ وہ صابر انبیاء کے اسرے کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں مجاہد راہم کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ نے اباس اور علی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا سورج سعد میں سجدہ ہے سورہ سورج وہ کہنے لگے یہاں تک ساریوت کی اور فرمایا ہاں سجیدہ ہے وہ ساحور علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی تیروی کرنے کا حکم دیا گیا سورج فار میں آتاب وہ حقوہ میں گر گیا اور انہوں نے اللہ کے طرف رجوع کیا تو ذکر ہوا ہے داروں علیہ السلام کے شیر کا اور وہاں پہ سجیدہ رہے تو یہ مجاہد سوال کرتے ہیں مجاہد اتنے جبر صحیح جناب اللہ عباس اور ری اللہ تعالیٰ سے کیا صورت خال میں ہی سیدہ کیا جائے گا ہی طور پر تو سیدے کا کوئی ذکر سیدے والی کوئی بات معلوم نہیں ہوگی انہوں نے یہی آجات کی راغت کی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ سلحان نے دارود علیہ السلام کی بھی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر سجدہ کیا تو ان کی اتباع کی وجہ سے ہم بھی سجدہ کرتے ہیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت سعد میں سجدہ کرنا صابر اسلام فرماتے ہیں اور نہیں سب سجود اس میں سجدے والی کوئی خاص بات محسوس ہوتی دکھائی دیتی نظر نہیں آتی سجدے کے الفاظ ہی نہیں ہے ورنہ جہاں پر بھی پرانے مجید میں سجدا ہے وہاں سے سجدے کی بات ہوتی ہے سجدے کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن میں نے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے کہ سجدہ کرتے ہیں یہ ہونا ہو سکتا ہے ان کی ہدایت کی اس سے بار پیدا کر اور تو اس مزدوری نہیں مانتا تبلیغ کرنے پر انکر یہ تو جہان والوں کے لیے بہت ایک نصیحت ہے نصیحت کرتا ہوں کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے،, مانے،, مانے،, مانے،, مانے،, مانے اسے یہ معلوم ہوتا ہے جنہوں سب کی طرف محوز کیے گئے ہیں ذکر عالمی جنوں کے طرف کی طرف بھی نبی ہیں اور انسانوں کی طرف بھی نبی ہیں اور آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے کیونکہ اس کو سنا نہیں کیا تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت اور رسالت کی بھی نبی ہے آجا، آجا، آجا، آجا، آجا.